أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونسلِّ على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوماً يؤمنون بالله والجوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولاؤ کانو آبا اہم او ابنا اہم او اخوان اہم او عشیر الاب فی خدو بحم الامان میرے نہایت ہی محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے ساتویں درس میں میں آپ سے دو قومی نظریے کے حوالے سے مخاطب ہوں اور چند وہ باتیں جو شریعت کی روشنی میں دو قومی نظریے کو شریعت کس تصور کے ساتھ پیش کرتی ہے یہ خاص افراد کی سوچ ہے یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کی طرف سے دی دی ہوئی وہ رہنما لائن ہے جسے اختیار کر کے امت مسلمہ عزت و وقار کے راستے پہ چل سکتی ہے تو سامعین محترم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نے ہر وہ خرابی جس کا تعلق عقیدے سے تھا روحانیت سے تھا یا اخلاقیات سے تھا وہ خرابی چاہے انفرادی رنگ میں تھی یا اجتماعیت کی شکل میں تھی سب خرابیوں کو انسان سے کھرچ کھرچ کر نکال باہر کیا تمام تر وہ خوبیاں جو ایک ایک انسان کو عظیم تر بنا سکتی ہیں من جملہ ان خوبیوں کا اہل ایمان کو مرکز و محور بنا دیا کلیمہ طیبہ نے اہل ایمان کو ایک قوم بنا دیا ملت واحدہ کی شکل دے ڈالی وحدت امت کا وہ تصور رگ و پے میں اتارا کے رنگ و نسل کی تمام تر نفرتیں مٹا ڈالی علاقائی تصورات سرحد کے سرحدات کے دائرے سے نکال کر ایک اجتماعی رنگ میں رنگ دیا عربی کو اجمی پر اجمی کو عربی پر کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فقیت نہیں سوائے طقبہ کے اعتبار سے ایسا اصول وضع کر دیا اب کوئی چاہے بھی تو رنگ و نسل کا نعرہ نہ لگا سکے کبھی رنگ و نسل کا شور اٹھا اٹھا بھی اللہ اکبر تو غصہ رسالت ماں کے چہرے پر نمودار ہوا ارشاد فرمایا داؤ ہا فینا ان عصبیتوں سے بچو یہ بدبودار لاشیں پھر ارشاد فرمایا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاب اکرام کی تربیت ہو رہی ہے اور تربیت کرنے والے رسالت ماب ہیں اور اس بنیاد پر تربیت ہو رہی ہے کہ ہم جو وحدت امت کس بنیاد پر ہوگی ایک قوم کس بنیاد پر کس بنیاد پر ایک قوم کے تصور کو اہل ایمان کے دلوں میں راسک کر دیا جائے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لئی سمنا مند آسبیہ ولی سمنّا من قاتل علیٰ ولی سمنا ممات من اعلیٰ جو کسی جاہلیت عصبیت قومی علاقائی رنگ و نسل زبان و بیان کی دعوت دیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلئی سمنا لئی سمنّہ وہ ہم میں سے نہیں جو کوئی جاہلی عصبیت کے لیے جنگ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اور جو کوئی عصبیت پر مرا وہ ہم میں سے نہیں رسول خدا نے ان تمام عصبیتوں کو خرج خرج کر نکال باہر کیا اہل ایمان کے دل و دماغ میں عقیدوں کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر تیار ہونے والی ایک ملت ایک امت ایک جھنڈا ایک نعرہ ایک خدا ایک رسول ایک قرآن اور ایک حاکم کے اصول پر اس پوری ملت کو کھڑا فرما دیا جاہلیت کے تعصبات کی تمام خلیجیں نفرتیں عداوتیں پاس پاس ہو کر رہ گئیں یہ قوم اس طرز پر مجتمع ہوئی اور ایسے خوبت کے رشتوں میں جکڑ دیے گئے کہ قرآن نے ان کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا روح ما اوبینہ ہوں اور اس سے بھی پہلے قرآن مجید اشد والفار روح ما اوبینہ ہوں ان کی دو خوبیاں واضح فرمائی اور ایک خوبی یہ ہے کہ کفار سے یہ آپ یوں سمجھیے کہ اس آیت کو بھی اس تناظر میں دیکھیں کہ دو قومی نظریہ کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے اور ہمارا آپس میں کیا معاملہ قرآن مجید کی کل یا تن تعلیمات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت جماعت محمد کے عمل و کردار نے یہ ثابت کیا کہ اسلام خونی رشتوں سے زیادہ ایمان اور عقیدوی رشتوں سے اپنے بندوں کو جوڑتا ہے آپ قرآن مجید کا بھرپور طریقے سے مطالعہ کریں قرآن مجید کو توجہ سے پڑھیں تو قرآن کیا تمہیں کہہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کہنا یارب میرے بیٹے کو جو میری اہل میں سے ہے بچا لے تیرا ودا سچا اور تو سب حاکموں سے بہتر اور بڑا حاکم ہے ونا نوح فَقَالَ رب فقال ربی ان نبنی من اہلی و ان نوادا کل حق الحاکمین اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے بے شک تیرا وعدہ سچا اور تم سب سے بڑا حاکم ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں کالا یانو انحو نئی سب انحل انح عمل قسال فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہے سو مجھ سے مت پوچھ جس کا تجھے علم نہیں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ قومی دھارے میں شامل نہ ہوا غرق کر دیا گیا میں میرے لفظ استعمال کیے کہ اللہ کا عطا کردہ قومی دھارا حضرت نوح علیہ السلات و السلام اور حضرت حضرت لوت کی اہلیہ جو کفار کے ساتھ تھی اسلامی دیر توحید میں نہ اتری تو اللہ پاک نے انہیں نکال باہر کیا قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اللہ, اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے نو اور لوت کی بیوی کی وہ ہمارے ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی پھر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی سو وہ نبی اللہ کے غذب سے بچانے میں ان بیویوں کے کچھ کام نہ آئے اور کہا جائے گا دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جو ان دونوں کو یہی حکم دیا جائے گا یہ دائرہ بن رہا ہے فمن و سعیدین شکوفین اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہے کہ دو لینے ہیں دو لینے ایک طرف ایک ملت اور دوسری طرف دوسری ملت ایک طرف ملت توحید اور دوسری طرف ملت کفر اور دوسری طرف اللہ کے دشمن خدائی دعوے دارون کی اہلیہ نے اس در توحید میں قدم رکھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیم کردہ تھا ان اصولوں کا اختیار کر لیا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بھی مثال بنا دیا اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے وزارہ فرعون قالت رب ابن الجنة من فرعون من القوم اور اللہ ایمانداروں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دی تو آپ دیکھ لیں ایک طرف پیغمبر کی بیویاں ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ملت توحید میں ملت اسلامیہ میں شامل نہیں فرما رہے عقیدہ کی بنیاد رشتے ٹوٹ رہے ہیں بکھر رہے ہیں خونی رشتے تعلقات الگ الگ ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے الگ ہو جانا اور دین حق پر دائم کھڑا رہنا یہ سب واقعات میں ان سب رشتوں کا انکار ہے جو خون سے تربیت ترتیب تو پا لیتے ہیں مگر خدائی ہی رشتوں کے دائرے میں باہم, باہم نہیں مل پاتے خود رسول خدا کے سگے چچا ابو طالب و ابو لہب کو ہی لے لیجیے کیا یہ ایک مثال ہمارے لیے کافی نہیں ہے اور اس سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں فرمایا میرے رشتے دار میرے حوالے کرو جن کی گردن میں خود کاٹوں گا خود اڑاؤں گا اور بقیہ صحابہ کے نام لے کر کہا کہ فلاں کے رشتہ دار فلاں کے حوالے کر دو فلاں کے رشتے دار فلاں کے حوالے سب اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنے کاٹے خونی رشتے تیس لہس ہو رہے اور ایمانی رشتوں کو وجود مل رہا ہے تاکہ سب اپنے اپنے رشتہ داروں سے حساب برابر کر دیں یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ دین سے ہٹ کر خونی رشتوں کو اللہ پاک نے اس ملت سے خارج کر دیا جو عقیدے کی بنیاد پر استوار ہو اس لیے قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے باپوں بھائیوں سے دوستی نہ رکھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں اور تم میں سے جون سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہے قرآن نے یعنی والد اور بھائی سے زیادہ والدین سے زیادہ اور بھائیوں سے زیادہ کون سا رشتہ قریب ہو سکتا ہے کا یہاں بھی سب بندی ہے اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اللہ پاک والدین اور بھائیوں سے لا تعلق رہنے کا حکم دے رہے ہیں اگر وہ نورے ایمان کی بجائے جاہلیت و کفر کو اختیار کیے رکھیں یا کفار کی سب میں کھڑے ہو کر ایمان سے نہ برد جب کفر و اسلام کی سفوف کے الگ ہونے کے بعد خونی رشتے تک ترک ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری یہ پہچان والی قومیتیں کیا شے ہیں علاقائیت کس بلا کا نام ہے زبانوں کی کیا حیثیت ہے اسلام کی بنیاد پر رشتوں کا استوار ہونا وہ خوبی ہے جس کا رب خود گواہ بن جاتا ہے دین کے احکامات میں سے ایک ایک واضح حکم ہے کہ تم ملت حنیف بن کر رہو دین سے ہٹ کر ان رشتوں کو دھتکار دو جو خون اور قومیت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اگر وہ دین سے متضادم ہو تو چھوڑ دیجئے ان رشتوں کو ہاں دین کے ہیں تو سبحان اللہ پھر تو دو رشتے ہو اس لیے قرآن قرآن ان رشتوں کو اللہ تبارک بالا ان رشتوں کو قرآن میں بیان فرماتے ہیں لا تجد قوم یؤمنون من حاد اللہ ولو تاجیری آبا او ابنا او اخبان او عشیرت او، اولا کتب افیقلوبان آپ ایسی کوئی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے دو دوستی بھی رکھتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ ایسے ایمان کے اوساف بتائے جا رہے ہیں یا لکیر کہیںچی جا رہے ہیں یہ ہے دو قومی نظریہ جو قرآن بیان کر رہا ہے. کہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے اہل ایمان میں سے جو قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہوں کہ ہمارا حساب کتاب اللہ کے سامنے ہونا ہے اور وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں گو کہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور ان کی اپنے ان کو اپنے فیض سے قوت دی ہے اور انہیں بہشتوں میں اللہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے یہ اللہ کا گروہ ہے سبحان اللہ حزب اللہ انزب اللہ کس خوبصورت انداز میں اللہ نے اس وصف کو بیان کیا اللہ تعالی الگ الگ کر رہے ہیں اہل ایمان کو اور قرآن قرآن کی یہ آیات اور قرآن کی تعلیمات اسی نظریے پر محنت کر رہی ہیں وحدت امت کا تصور جیسے القفر کفر ایک الگ ملت ہے اور اہل ایمان الگ ملت ہے یہاں دو ملتیں ہیں آپس آپ میں ایک دوسرے کے سامنے اللہ اکبر یہاں سراہتاً کہہ دیا کہ اب بات وضاحت کے ساتھ یہاں سمجھنے کی پہلی چیز واضح ہو گئی کہ مسلمان ایک قوم ہے اس قومیت کا احساس اور دائرہ عقیدے پر استوار ہے جو لوگ خدائے واحد واحد کی ربوبیت الہیت پر ایمان لائے اور اپنی ابودیت کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا عبادات معاملات احکامات و قوانین میں رب العالمین کو تسلیم کیا اب وہ ان کے مادی اور طبی زندگی اور کائنات کے قوانین میں ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا ہو گئی اور وہ ایک قوم بن گئے ایک ایسی قوم جن کے اخلاق و کردار کی تمام تر اٹھان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تعلیم تھی مکمل طور پر قرآن سے آسمانوں سے وہی اتر رہی ہے نبی پاک سمجھا رہے اسی پہ ٹوٹل تربیت ہو رہی ہے اس جماعت اب اس قوم کو ایک اور حکم بھی دیا گیا کہ اب تم شعوری طور پر احساس و خرد کے ذریعے کن اس قوم سے الگ رہو جو اللہ کے احکامات اور توحید ربانی کی انکاری ہے اسلام اور ملت ابراہیم سے برسرے پیکار ہے تمہارے خونی رشتے بھی اس تفریق و تقسیم میں شامل رہیں گے سامعین و محترم میرے دوست و بزرگوں نور و ظلمت کا باہم کوئی تعلق نہیں ہو سکتا توحید و شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے کفر و اسلام مخلوط شکل نہیں اپنا سکتے سمندر کے دو کنارے جیسے دن اور رات اکٹھے جیسے نہیں ہو سکتے اسی طرح دو قوم ہندو اور مسلم مسلم اور عیسائی مسلم اور یہود کہ درمیان اب توحید کی ایک ایسی وسیع اور مضبوط دیوار حائل ہے یہ فرقے کی بنیاد پر ہے روح سے, سے نفرت سختی ترک موالات کے تمام اسباب اختیار کر لو اور الگ الگ رہو اللہ اکبر میں ایک اور طرف ایک اور بحث کی طرف لے کے جانا چاہوں گا آج ہمارے لیے چیزوں کی حیثیت کس قدر کمزور ہو گئی ہم کس انداز میں خود کو دین سے جوڑے ہوئے وزا قطع چال چلن تورتوار لباس میں بھی اللہ کے معبود پیغمبر اور یہ شریعت ہمیں روک رہی ہے کہ وزا قطع بھی ان جیسی اختیار نہیں کرنی مشابہ نہیں ہونا اللہ کو یہ قطعا پسند نہیں ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہتن فرمایا منتشب ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا صحابہ اکرام اور رسول اللہ کا صبح کافی ہے ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ ہم آنگی کی قطن اجازت نہیں دی گئی اس حدیث کے ذمن میں حضرت اللہ تشبوں کی تعریف کچھ یوں کرتے آپ سنیے گا اکابر ہمارے علماء آج تو چیزوں کو ان کی اصل کے ساتھ بیان کینے بیان کرنے سے ہچکچ ہی ہچکچاہٹ ہیں ڈر ڈر ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم بڑی تیزی کے ساتھ اس پسپائی کی طرف اور اس پستی کی طرف جا رہی ہے جہاں دونوں ملتوں کے تفریق مٹ جاتا حضرت کاندلی بھی فرماتے ہیں اپنی حقیقت اپنی صورت حیت وجود کو چھوڑ کر دوسری قوم کی حقیقت اس کی صورت اختیار کرنے اس کے وجود میں مدغم ہو جانے کا نام تشو اسلام اپنے معاشرے میں مسلم و غیر مسلم کے درمیان ایک خاص قسم کا امتیاز چاہتا ہے مسلم اپنی وضاح قطع رہن سہن چال ڈھال میں غیر مسلم پر غالب اور ان سے ممتاز نظر ہے اس امتیاز کے لیے ظاہری علامت داڑھی ہے لباس وغیرہ مقرر کیا گیا یہ لباس علیہ السلام کی ظاہری اور خارجی علامت ہے اور خود انسانی جسم میں داڑھی اور خطنے خطنے کو فرق کرنے والا قرار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع ب موقع اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غیر مسلموں کی مشابت اختیار کرنے سے منع فرماتے رہے رب العزت کی طرف سے بھی بواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو غیر مسلمین کفار یہود و نصارہ سے دور رکھنے کی متعدد مقامات پر تلقین ہوئی میں اس حدیث کی طرف بعد میں آتا ہوں یہ بھی سنیے قرآن مجید کی یہ ہے یا یو اللذین آمنوا لا تتخذوا الجہود و النصارہ اولیاء بعضهم اولیاء بعض نصارہ کو دوست وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے اور جو کوئی تم میں سے دوستی کرے گا ان سے تو وہ انہیں میں سے اللہ نے اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں آمَنُوا لَا لادن كَالَّذِينَ كَفَرُوا اے ایمان والو تم نہ ہو ان کافروں کی طرح ان کی طرح جو کافر ہوئے. ترمدی شریف میں ایک روایت ہے میں آپ صلی اللہ علیہ و ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ملت اسلامیہ کے علاوہ کسی اور امت کے ساتھ مشابت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ مشابعت مشابعت اختیار نہ کرو علماء و محدثین اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں مراد یہ کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے کسی بھی فعل میں مشابت اختیار نہ کرو ابھی داود شریف کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا وہ نہیں میں سے ہوگا علامہ پوری رحمہ اللہ بدر المجہود میں لکھتے ہیں اس مشابعت سے مراد مشابت عام ہے خیر کے کاموں میں ہو یا شر کے کاموں میں انجام انجام کار ان کے ساتھ ہوگا خیر ہوا یہ شر من تشبہ کی شرح ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو شخص کفار کی فساق کی فجار کی یا پھر نیک و صلاح کی لباس وغیرہ میں شکل و صورت میں مشابت اختیار کرے گا وہ گناہ اور خیر میں ان کے ساتھ ہو۔ دین اسلام نے واضح احکامات دیے تاکہ اہل اسلام اپنی مکمل پہچان کے ساتھ الگ نظر آئیں اس لیے کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ غیر مسلموں کو لباس شاعر کو اختیار کرنا ان کی محبت کی علامت قرار دیا جو چرن ممنوع ہے یا یو اللذین آمنوا لا تتخیز الجہود و النصارہ جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے حضرت کاندری ویرحم اللہ تشبوں کے زمن میں لکھتے ہیں اسلام کو ایسے مسلمانوں کی نہ کوئی حاجت ہے نہ کوئی پرواہ جو اس کے دشمنوں کی مشابعت کو اپنے لیے موجب عزت اور باعث سے غرزم جئے اللہ اکبر آج ہم کفار سے جان تلقہ فکر سے بیان تو میرا تو فلان سے تعلق ہے میرا تو فلاں سے رابطہ ہے مجھے تو فلاں کا ٹیلی فون اتا ہے منع کر دیا ان سب تعلقات سے منع کر دیا سیاب کرام نے کیسے دین سمجھا سیاب کرام نے ان آیات کے ضمن میں کیا, کیا کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب سلطنت اسلامیہ کا دائرہ وسیع سے وسیتر ہوتا گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس بات کی فکر دامن گیر ہوئی کہ مسلمانوں کے اجمیوں کے ساتھ کیونکہ اس وقت عجم میں زیادہ اہل ایمان نہیں تھے نئے نئے صحابہ تشریف لا رہے تھے اور جہاں دعوت دے رہے تھے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ صحابہ اختلاف کی, کی وجہ سے اسلامی امتیاد میں کوئی فرق نہ رہے اس خطرے کے پیش نظر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک, م... ایک طرف سے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی تو دوسری طرف غیر, مسلم... غیر مسلمین کے لیے دستور کیمپ کیا حضرت ابو عثمان علیہ ہندی رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ ہم خطبہ بن فرقت کے ساتھ آدر میں تھے ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط بھیجا جس میں بہت سارے احکامات و ہدایات تھے من جملہ ان کے ایک ہدایت یہ بھی تھی تم اپنے آپ کو اہل شرک اور اہل کفر کے لباس اور رحیت سے دور رکھنا حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمہ اللہ اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں تشپ بالغیر فی الحقیقت تخریب حدود اور اب ذاتیات کا نام ہے غیروں کے ساتھ اختلاط میل جول اختیار کرنے سے کس قدر سختی اور کن کن طریقوں سے روکا گیا اس کا اندازہ اس مکالمے سے لگائیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوتا ہے حضرت ابو موسا فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میرے پاس تو ایک نسرانی کاتب ہے جو ملازمت کرتا ہے حضرت عمر نے فرمایا تجھے کیا ہوا خدا تجھے غارت کرے کیا نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا یہود کو اپنا دوست مت بناؤ کیونکہ وہ میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو نے کسی مسلمان کو ملازم کیوں نہ رکھا حضرت ابو موسا شہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے لیے اس کا اپنا دین ہے میں اس سے کتابت کا کام لے رہا ہوں اس کا اپنا دین یعنی وہ نصرانی ہے تو کیا ہوا مجھے تو اس کی کتابت سے کر دے میرا اس کے دین سے کیا تعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن کی حانت اللہ تعالی نے کی ہے اللہ اکبر حضرت عمر کے جملے سنیے جن کی عانت اللہ تعالی نے کی ہے میں ان کی تقریم نہیں کروں گا اور جن کو اللہ تعالی نے ضلیل کیا ہے میں ان کی عزت نہیں دوں گا اور جن کو اللہ تعالی نے دور کیا ہے میں ان کو قریب نہیں کروں گا اس مکالمے سے واضح ہو رہا ہے جب تک کوئی اطراری حالت پیش نہ ہو اس وقت تک اصل جی ہے کہ غیر مسلمین سے مدد اور وہ بھی ایسا کہ جن میں ان کی تقریم ہوتی ہو دینِ متین کی فہم حقیقی اور عقل و دانش اس کی اجازت قتل نہیں دیتی نمبر دو یہ عزر قابل سماعتی نہیں کہ ہم، ہمیں تو ان کی ضرورت صرف خدمات درکار ہیں نہ کہ ایسے لوگوں کے عذر کو مذہب و دین قبول کرتا ہے کیونکہ اس حصول خدمت کے نتیجے میں ان کے ساتھ موجودگی و معیت ہماری اس شدت اور تغلیز کو کم کر دے گی یا کمزور کر دے گی جو ایک مسلمان کا اسلامی شعار بنایا گیا ہے شدہ کفار میں جس چیز کو بیان کیا گیا یہ مسلمان کا شعار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا وقف ہے جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو لا لال تمہارا دلی قربت حاصل ہوگی تم ان سے قریب ہو جاؤ گے یہی قلت تغلیز کفار سے نفرت میں کمی بالآخر مداہنہ چشم پوشی دین کا نتیجہ بن کر کتنے شریف ان کے کی نشو و نما کا ذریعہ ثابت ہو حضرت فاروق آزم رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی شخص ان حضرات جیسا تدین نہیں جا سکتا لیکن اگر کوئی شخص بال لے بھی آئے تو کوئی وجہ نہیں کیا حضرت ابو موسر رضی اللہ عنہ کو تو کفار کی خدمات حاصل کرنے سے روکا جائے اور اس شخص کو نہ روکا جائے یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ایک شخص پختہ اور راسف ایمان بھی ہے اشتراک عمل سے اس کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آ سکتا یہ اپنی جگہ مسلمہ بات ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک ذمہ دار ہستی کے اشتراک کے عمل جو کفار کے ساتھ ہے آمد المسلمین کے لیے کفار سے استعانت اور اختلاط کے معاملے میں شبوں کا باعث بن جائے گا کفار کہیں گے, گے فلاں بزرگ فلاں سا فلاں سے وہ تو ان کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں ایسے اٹھتے ہیں تو بزرگ اپنی جگہ اپنے ایمان پہ اپنے عقیدے پہ اپنے نظریے پہ اسی طرح قائم ہیں لیکن عامت المسلمین پہ کیا اثر ہوگا عوام اپنے لیے اس فعل کو حجت شمار کریں گے کہ فلاں بیٹھتے تو ہمارے بیٹھنے میں کیا گناہ اس طرح یہ اختلاط و التباس عام ہو کر ناقابل تدارک مفاسد و نقصان کا باعث بن جائے گا چوتھی چیز جس مخلوق کی اس کے خالق نے تقریم نہ کی ہو ان کے لیے عزت کا کوئی ذرہ بھی گبارہ نہ کیا ہو تو اس خالق کے پرستاروں کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے کہ وہ اس اللہ کے دشمن و ادا کی تقریم کریں وہ جسے پھٹکار دے جسے اللہ رد کر دے وہ اس سے پیار کریں وہ رب جن سے ناراض ہو یہ گلے لگا بیٹھے حکیم الاسلام مجموعہ رسائل میں ارشاد فرماتے اسلام میں سیاست محض مقصود نہیں بلکہ محض دین مقصود ہے سیاسی الجھنے محض تحفظ دین کے لیے برداشت کی جاتی ہیں پس اگر کوئی سیاست ہی کا کوئی شعبہ تقریب دین یا مداحنت حق مداحنت و حق پوشی کا ذریعہ بننے لگے تو بے درغ سے قطع تعلق کر کے دین کی حفاظت کی جائے گی ورنہ بصورت خلاف قلب موضوع لازم آئے گا وسیلہ مقصود ہو جائے اور مقصود وسیلے کے درجے پر نہ رہے گا آئیے ایک نظر کفار سے مشابہ لباس پہننے کے نقصانات پر بھی نظر ڈالتے چلے غیروں کی وضا قطع ان جیسا لباس اختیار کرنے میں بہت سے مفاسد ہیں پہلا نتیجہ تو یہ ہوگا کفار اسلام میں ظاہرا کوئی امتیاد نہیں رہے گا ملت حقہ و ملت باطلہ کے ساتھ منتبس ہو جائے گی سکھ پوچھئے حقیقت یہ ہے تشکو بن نصارہ معاذ اللہ نصرانیت کے دروازے دروازہ ہے اور دہنیج ہے نمبر دو یہ غیروں کی مشابت اختیار کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے آخر دینی نشان دینی پہچان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ شخص فلا دین کا ہے یہ بس اگر یہ ضروری ہے تو اس کا طریقہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ کسی دوسری قوم کا لباس نہ پہنے آپ پوری طرح قطع میں یہود و نصارہ جیسے ہو جاتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے اسی طرح اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے ہم اپنی وضاح وضع کے پابند رہیں دوسری قوموں کے مقابلے میں ہماری الگ سے پہچان رہنی چاہیے تیسری چیز یہ ہے کافروں کا معاشرہ تمدن اور لباس و تہذیب در پردہ ان کی سیادت اور برتری کو تسلیم کرنا ہے اگر آپ انہیں کی سب چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ذہنی طور پر آپ نے بالا تر تسلیم کر چکے ہیں اور ذہنی طور پر اپنی کمتری اور اپنے تابع ہونے کا آپ احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں اور کفار کے تابع ہونے کا آپ اقرار و اعلان کر رہے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اس کے بعد رفتہ رفتہ اسلامی لباس اسلامی تمدن کے استداء اور تمثر تمسک کی نوبت آئے گی اسلامی لباس کو حقیر سمجھا جائے گا اور تبان اس کے پہننے والوں, والوں کو بھی حقیر سمجھا جائے گا جیسا کہ آج ہو رہا ہے اگر آپ پوری طرح شریف بذا قطع میں جائیں اور دوسری طرف سے پینٹ شرٹ اور کریم شیف شخص اس ماحول میں جائیں تو سمجھتے ہیں یہ کہاں سے نعوض باللہ من ذالب یہ بدو کہاں سے آ گیا اس طرف کی سوچ اس طرح کا اس طرح کی نظریات کہ آپ خود کو جو کفار کا لباس ہے وہ پہن کر خود کو بالا و برتر سمجھنے لگے اسلامی لباس کو حقیر اور انگریزی لباس کو بہتر سمجھنے لگے چھٹی چیز یہ ہے اسلامی احکام کے اجرا میں دشواری پیش آئے گی مسلمان اس کافرانہ صورت کو دیکھ کر گمان کریں گے کہ یہ کوئی یہودی یا نسرانی ہے یا ہندو ہے اگر کوئی ایسی لاش مل جاتی ہے تو تردد ہوگا کہ اس کا اس کافر نما مسلمان کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ مسلمان ہے یا کافر ہے کس قبرستان میں دفر کریں عیسائیوں کے یا مسلمانوں کے ساتویں چیز یہ ہے جب اسلامی وضا قطع کو چھوڑ کر دوسری قوم کی وجہ اختیار کرے گا تو قوم میں اس کی عزت باقی نہیں رہے گی جب قوم ہی نے اس کی عزت و توقیر نہ کی تو غیروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کی عزت کریں غیر بھی اس کی عزت نہیں کریں گے جس قوم میں عزت نہ ہو آٹھویں چیز یہ ہے دوسری قوم کا لباس اختیار کرنا اپنی قوم سے لا تعلق کی علامت لا تعلق کی علامت ہے افسوس کہ دعوی تو ہے اسلام کا مگر لباس تعام معاشرت تمدن تہذیب زبان طرز زندگی سب کا سب اسلام کے دشمنوں جیسا جب حال یہ ہے تو اسلام کے لباس اسلام کے دعوے کی ضرورت ہی کیا پڑی سامعین محترم اس و بالکفار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رفتہ رفتہ کافروں سے مشابت کا دل میں میلان دائیا پیدا ہو جو سراہ تن سے سے ممنوع ہے ہم ایک الگ قوم ہے جس کا رشتہ کلم کی بنیاد پر قائم ہے کفار ایک الگ قوم ہیں ہمیں خوشی غمی دوستی دشمنی حضر و مسرت امن و جنگ میں اپنی مسلم قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا ہمارے ایمان اور اخروی کام، کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ہم دین سے ہٹے ہوئے رشتوں سے موالات کا تعلق نہ رکھیں اگر دین اور کفر کے کو اپنے معاشرے میں خلط ملط نہ ہونے دیں تو واضح طور پر ہمارے اور کفار کے درمیان اسلام و توقید نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے ملت ابراہیم کو ایک الگ ملت اور ملت کفر کو الگ ملت, ملت ملت واحدہ کفر کو ملت واحدہ قرار دیا گیا ہے یہی ہے وہ اسلام کا دو قومی نظریہ جس پر کار بند ہوئے بغیر ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ باقی بچتا ہی نہیں ہے اسلام کا مطلوب یہ ہے اہل ایمان کسی طور پر بھی ناکام و نامراد نہ ہوں اس مقصد جلیل کے لیے کفار سے بھرپور فاصلہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام رشتوں پر جو خون سے جڑے ہیں ایمان کے رشتوں کو برتر سمجھنے کا حکم ہوا ہے وہ رشتے توڑ دیے جہاں اسلام دشمنی کی بدبو اٹھ رہی تھی احباب ملت وحدت امت کا ہدف مکمل شعوری دو قومی نظریے کی دعوت کو پھیلائے بغیر حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا ایک ایسا شعور اجاگر کرنا لازم ہے جو میں وزا قطع رین سین، طور و طوار، معاشرت و تہذیب میں ہمیں کفارسی یگانہ کر دے مسلم قوم اپنی الگ پہچان کے ساتھ ایسا معاشرہ قائم کرے جائیں اسلام باعزت ہوں بالا و برتر نظر آئے دوستو اگر اسلام تمہیں کفار سے اگرچہ اسلام ہمیں کفار سے تجارت سے منع نہیں کرتا مگر اس تمام گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوئی جہاں بھی کفر و اسلام کے خلط ملت ہونے کا اندیشہ ہو یا کفار کی عزت و برتری قیم ہونے کا ڈر ہو یا پھر مسلم معاشرے میں جہالت کے دروازے کھلنے کا اندیشہ ہو اسلام تمہیں اس طرف جانے سے روکتا ہے لہذا رک جائیے یہ طے کر لیں کہ ہم اسلام کی عزت و شان کی خاطر اپنی وضع و قطع بھی دین کے مطابق رکھیں گے اسلام کی الگ پہچان پر حرف۔ حرف نہیں آنے دیں گے وہ امت کے نظریے پر کھڑے ہو کر رنگ و نسل منتشر فکر پر دھڑے بندی تر کر کے ایک قوم ایک امت بن کر سامنے آئیں گے اسلام نے جس درجے میں سے معاملات کی اجازت دے رکھی ہے اس سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھیں گے ایک قوم بنے گے اور بن کر دکھائیں گے انشاءاللہ جن کی پہچان علاقے، وطن، خان، قوم خاندان نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی توحید نبی پاک کی ختم نبوت رب العالمین کی حکمیت ہوگی دوستو میں نے آپ کے سامنے مکمل طور پر حتیٰ کے لباس کے معاملے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے میری اس گفتگو کو بار بار سنیے اور شریعت نے جو دو قومی نظریہ دیا ہے اس دو قومی نظریے پر اپنی صفوف کو سیدھا کیجیے اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے آخرت کی بھی کامیابی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین مطین پر عمل کرنے کی توفیق طافرمائے واکر زاوانہ الحمد الحمدللہ رب العالمین